بڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن رحمان رحیم تی دیکھیں اسے کھینچنا نہیں ہے نہ جھٹکا دینا ہے تا تی دیکھیں یہ ایک ہی سات یہ تینوں خروف تحریر ہے افسا سی سو سی سو سوئی سوئی سو اور دیکھیں کتنا اچھا مدنی پھول لکھا ہوا ہے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 یا دروازہ عطا کے لائق کر پرانے پاک, پاک, نور پاک مناور مناور مناور کے نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق پرانے پاک سیکھنے کے لیے فرض, فرض, حاصل کرنے کے نہیں فکر مدینہ کی سادہ پانے کے نہیں سورت الملک کل کی تلاوت لامنے کے نہیں مدرسۃ المدینہ الحمدللہ رب الحمد اللہ والسلام و سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و یا رسول اللہ توالا علی کب السابیا حبیب اللہ حبیب اللہ سلط و السلام و علیہ نبی اللہ و علی یا نور اللہ میرے شیخ طریقت امیر سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکات اپنے برکاتے مسافر کی نماز اپنے رسالے مسافر کی نماز اس میں درود پاک کی یہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان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 میٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت آپ سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کاموں میں سے ایک کام ہے کہ الحمد للہ زوجل مساجد کے اندر عمومی طور پر نماز عشاء کے بعد الحمد للہ مدرسۃ المدینہ کا انعقاد ہوتا ہے جس میں تنف کے ساتھ الحمد للہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سکھایا جاتا ہے اس کی ابتدا قاعدے سے کروائی جاتی ہے دعائیں بھی یاد کروائی جاتی ہیں الحمدللہ اس کے اندر اور یہ سلسلہ الحمدللہ مدنی چینل پر بھی آپ اسے ملاحظہ کر رہے ہیں ہم نے چار اسباق مدنی قاعدے کے پڑھ لیے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آج سبق نمبر پانچ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے تو آئیے سبق نمبر پانچ صفحہ نمبر آٹھ کھول لیجئے سبق نمبر پانچ صفحہ نمبر آٹھ مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی قاعدہ امیدیں آپ نے نکال لیا ہوگا سبق نمبر پانچ صفحہ نمبر آٹھ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ تختی ہے تنوین کی تختی کس کی تختی ہے تنوین, تنوین, کی تختی. تنوین کی اچھا تو یہاں پہ مدنی پھول جو سبق سے پہلے تحریر ہے اسے میں پڑھتا ہوں آپ توجہ سے سنیے کہ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تنوین کس سے کہتے ہیں دو سر, دو زیر, دو پیش, دو تنوین, تنوین کہتے, کہتے ہیں دیکھیے دو زبر کہاں لگتا ہے اوپر آسان. زیر کہاں لگتا ہے تو so, دو زیر بھی کہاں لگے گا نیچے نیچے, نیچے. دو زیر کہاں لگیں گے نیچے. پیش کہاں پر لگتا ہے اوپر. اور دو پیش کہاں لگیں گے اوپر لگیں گے ٹھیک ہے اچھا آگے دیکھیے کیا دکھاوا ہے کہ تنوین ہو اسے منون منو ون کہتے ہیں کیا کہتے ہیں منون ون کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بس آپ یہ یاد رکھیے کہ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اچھا تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے اس لیے تنوین کی آواز ساکن کی طرح ہوتی ہے جیسے ہمزہ دو زبر ان تو دیکھیے ان نون کی آواز ہے نا ہمزہ دو زیر ان نون کی آواز آئی آخر میں حمزہ دو پیش اور oh. مون کی آواز آئی اچھا آئیے میں تنوین کے یہاں حجے لکھے ہوئے ہیں ان اللہ تعالیٰ سبق میں کرتے ہیں آپ اسے سنیے تنوین کے حجے اس طرح کریں میم دو زبر من میم دو زیر من میم دو پیش من من مین من اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں قاعدے کے اندر مدنی چینل کے ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ چوتھا مدنی لکھا ہے کہ زبر کی تنوین کے بعد کہیں کہیںلف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے ہجے کرتے وقت ہمیں اس کا نام نہیں لینا اب آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمان رحیم تا پیشتن, پیشتن تن تن تن جب میں مکمل دہرا لوں تو آپ پیچھے دہرائیے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی جو پچھلی تختی میں ہم نے جس طرح خیال رکھا تھا کہ حروف قریب سوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں ہم نے واضح فرق رکھنا ہے جیسے کیسا آپ نے یہاں فرق رکھا تن تن مل کے پڑھیے تن تین تن اور اس کے بعد والا حرف تن تن ہر تن دو زبر زن زا دو زبر زن زا دو زیر زن زا دو زیر رال دو زبر زن رال دو زبر زن رال دو زیر ذن رال دو زیر دن رال دو زن رال زن زن راشاء اللہ زال کی آپ کی سب کی ادائیگی ابھی اچھی ہو گئی ہے کہ زال, زال راہ کو پڑھتے وقت زبان کس سے تک رہے گی ماشاء آگے بڑھیے ر دو زبر ون دو زبر, ون دو زبر, ون دو زبر ون دو زیر زن رو زیر زن رو پیش, ون دو دو پیش ون دو زبر سن سا دو زبر سن سا دو زیر سن سا دو زیر سن سا دو پیش سن سا دون سن سن سن سن سن سن دو زبر سن تین دو زبر سن تین دو زیر سن تین دو زیر سن تین دو پیش سن تین دو پیش سن سن سن سن سن سن سعد دو زبر سن سا دو زبر سن پوری حرف کی پوری ادائیگی کیجیے سعد دو زبر سن سواد زبر سن سعد دو زیر سن سعد دو زیر سن سعود دو پیش سن سا دو پیش سن سن سن سن سم سن سن دال دو دال دو زبردن دال دو زیر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دال دو زبردن دن بھائی دو زیر دن دو دو زیر دن بھش دن دو کاف دو زبر کن دو زبرکن یہ اس کاف کو کیا پڑیں گے باریک پڑیں گے موٹا پڑیں گے باریک پڑیں گے ماشاء سبحان اللہ کاف دو زبر کن دو زبر کن کاف دو زیر کن دو زیر کن کاف دو پیش کن دو کن کن کن دو زبر دو زبر یہ بتائیے قوف کیسا پڑا جائے گا موٹا پڑا جائے یہ کون سے حروف میں سے حروف دو پش کن دو پش کن قن کن کن ہن ہاں دو زبرہن ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو ہاں دو پیش ہن ہا دون ہن ہن ہن ہن ہا دو زبر ہن ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہاں ہن دو پیش ہن ہاں ہن ہن ہن ہن پیچھے اور مدنی چینل کے ناظرین اب میں ان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روانی سے پڑھاتا ہوں حجے کیے بغیر پڑھاتا ہوں تاکہ حجے کیے بغیر بھی پڑھنے کی ہماری مشق ہو جائے اب جس طرح میں آپ کو پڑھاتا جاؤں ہوں آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیے ون غن ون سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن سن فَن سین چون فَن سین چون فَن سین چون دَن دین دون دَن دین دون بَن دین دون بَن دین دون کَن کِن قُن کَن عن عن عین عن خن خن خن خن خن خن عن غن غن غن غن غن بن بن بن من one رن ر یہاں پہ بھی وہی خیال رکھیں گے کہ راگ دو زبر اور دو پیش ہوں گے تو را کیسے پڑا جائے گا موٹا پڑا جائے گا اور راگ کے نیچے دو زیر ہوگے تو کیسے پڑی جائے گی رن رن رن رن جن جن جن جن سلحیبی وبارک وسلم آئیے اب اس سختی کے تحت جو مدنی پھول آخر میں مدنی قاعدے کے دیے گئے تو صفحہ نمبر انتالیس سفا نمبر انتالیس اسے کھولیے اور دیکھیے سوال لکھا ہوا ہے تنوین کسے کہتے ہیں تنوین کسے, کسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں کسے تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں؟ اچھا یہاں دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے تو یہ دو سترے آپ کو یاد کر رہی ہیں کہ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں مدرس چینل کے ناظرین بھی دہرا لیں کہ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین है کہتے है ہیں اور تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے اس لیے تنوین کی آواز ساکن کی طرح ہوتی ہے اچھا پچھلا جو سبق ہمارا ہم نے پڑھا تھا اس کے آخر میں دو مدنی پھول بڑے قیمتی تھے تو یہ چلیے دیکھتے ہیں کہ کسے یاد ہے اور کس نے اس پر عمل کیا یہ بتائیے کہ پچھلے تختی کے آخر میں لکھا تھا کہ سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے کیا پڑنا ہے یہ کسے بتائے آپ بتائیے یا حبی یا خبیرو اچھا کوئی اسلامی بھائی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ یا خبیرو یہ کتنی بار پڑھنا ہے آپ بتائیے چلتے پھر چلتے پھرتے پڑھنا ماشاء اللہ اچھا اب جو ہے اس کے بعد سوال تھوڑا سا ذرا مدری پھول جو ہے اسے یاد رکھا ہو تو سبحان اللہ سدمر علم کے کتنے درجات بتائے گئے کتنے بار بتائے گئے جی آپ بتائیے پانچ سبحان اللہ مرحبا. پہلا بتائیے پہلا کون بتاتے ہیں پہلا کیا ہے خاموش خاموشی اللہ کہہ دیجیے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ. اللہ. بتائیے تیسرا کیا کیا؟ علم کا تیسرا درجہ کیا ہے آپ بتائیے جو سنا اسے یاد رکھنا سبحان اللہ علم کا چوتھا درجہ کیا ہے آپ اس یاد جو سیکھا اس پر عمل عامل سبحان اللہ اور علم کا پانچواں درجہ کیا ہے یہ کون بتاتا ہے آپ بتائیے دوسروں تک پہنچانا سبحان اللہ جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا حبیب وبارک وسلم ابھی آپ تمام اسلامی بھائی اپنا سبق وغیرہ دہرائیے سن سين سون سون سين سون دون دن سون دين دون گن تین على الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم بالضبط. تو الحمد آج ہم نے کون سی تختی پڑھی تنوین اسے اچھے انداز سے یاد کیجئے انشاءاللہ تبارک مطالعہ آئندہ جو سبق ہوگا یہ ہمارا بڑا اہم سبق ہے سبق نمبر 6 جو ہے کیونکہ پانچ تختیوں میں اور پانچ اسباق میں جتنا ہم پڑھ چکے ہیں ان سب کا مجموعہ اس چھٹی تختی کے اندر موجود ہے انشاءاللہ ان شاء آئندہ سلسلے میں آپ اسے ملازہ فرمائیں گے مدنی چینل کے سلسلے کو لکھتے رہیے ان شاء اللہ ابھی درس فیضان سنت ہوگا صلو علی صلو اللہ علی اسلامی بھائی کل تشریف نہیں لا سکے خیریت کیا اچھا ان اچھا انشاءاللہ کوشش کریں گے ہو سکے تو پابندی رکھیں انشاءاللہ شاء چونکہ پابندی سے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی بھی بڑی برکتیں ہیں کہ استقامت کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جاتا رہے تو جو نور اکٹھا ہوتا ہے نور اکٹھا ہوتا ہے اگر بلا وجہ ہم نے چھٹی کر دی ٹھیک ہے کام پڑ گیا تھا اللہ تبارک و تعالی معاملات کو حل فرمائے آسان فرمائے اور یہ الحمدللہ اس چینل کے ذریعے دنیا بھر میں اس وقت بھائی اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں تو کئی اسلامی بھائی ہوں گے اسلامی بہنیں اپنے مدارس میں جاتی ہیں تو بلا وجہ اگر چھٹی کا سلسلہ ہوگا نا تو یہ آتا ہے کتابوں میں کہ چالیس دن پڑھ کر جو نور جمع کیا جاتا ہے ایک دن چھٹی کر کے وہ نور ضائع ہو جاتا ہے تو یہ کہ بلا شرعی مجبوری کی ان کوشش کرنی چاہیے کہ پابندی کریں گے زور سے کہیں انشاءاللہ شاء اللہ رب العالمین وسلط والسلام على علی سیدمر صلی بعد باغ فاؤد من شیطون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حبی حبیب اللہ يا نبی اللہ علی ہکیا نور اللہ میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نگاہیں نیچی کیے اور اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر انتہائی توجہ کے ساتھ درد سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے اپنے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے یا درمیان میں آدھی بات سن کر اٹھ کر چلے جانے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے وبارک وسلم فیضان بسم اللہ سے درس جاری تھا اور آپ نے ایک عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس نے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی تھی اس کے بارے میں سنا کہ کسی نے خواب دیکھا کہ اس نے کہا کہ میری ماں سے کہہ دینا کہ وہ میرا غم نہ کرے میں یہاں بہت چین سے ہوں اس کے تحت شیخ طریقہ امیر اللہ سنت تحریر فرماتے ہیں کہ غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت نہیں مگر ہمیں اللہ عزوجل کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرنا چاہیے یہ سب اللہ عزوجل کی مشیت پر ہے کہ اگر چاہے تو کسی ایک گنا پر گرفت فرما لے اور چاہے تو کسی ایک نے کی پر نواز دے یا اللہ یہ محب اپنے فضل و کرم سے یوں ہی نواز دے چنانچہ پارہ نمبر 122 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں خدا الرحمن عزوجل کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ قل یا <تصفح> عبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم میرا عقائد احمد عظیم البرکت عظیم پروان رسالت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ افق ترجمہ قرآن کنزور ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی اللہ اللہجل کی رحمت سے نا امید نہ ہوں بے شک اللہ عز و جل سب گنا بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے مخار شریف کی حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے ایک راہب یعنی عیسائی عبادت گزار تاریخ دنیا کے پاس پہنچا اور پوچھا کیا میرے جیسے مجرم کے لیے توبہ کی گنجائش ہے راہب نے اسے مایوس کر دیا تو اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا مگر پھر نادم ہو کر توبہ کا طریقہ لوگوں سے پوچھتا گرا آخر کسی نے کہا کہ فلا قصبے میں چلے جاؤ وہاں اللہ ازدل کا ایک ولی ہے وہ تمہاری رہنمائی کرے گا سنچے وہ اس کی طرف چل دیا مگر راستے میں بیمار ہو گیا جب قریب المرگ ہوا تو اس نے اپنا سینا اس قصبے کی طرف کر دیا اور فوت ہو گیا اب اس کو لے جانے کے بارے میں رحمت و عذاب کی فرشتوں میں اختلاف ہوا اللہ اللہجل نے میت اور قصبے کے درمیان والے خصہ زمین کو سمٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم فرمایا اور سے وہ چلا تھا اور جہاں پہنچ کر فوت ہوا تھا اس درمیانی فاصلے کو مزید طویل ہو جانے کا حکم فرمایا پھر پیمائش کا حکم فرمایا تو وہ جس قصبے کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالشت قریب پایا گیا اور اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو تو اسکامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین معلوم ہوا کہ اولیاء کرام راہی اللہ السلام کی بارگاہ میں حاضری اور ان کی بستی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو اپنی روح کا قبلہ بنانا انتہائی پسندیدہ عمل ہے بس اللہ عزوجل کی رحمت پر جھوم جائیے جو پروردگار عزوجل اجل سو آدمیوں کے قاتل کو محض اپنی رحمت سے بخش دے وہ اگر سنتوں کی تربیت کے لیے آشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرنے والے کسی خوش نصیب نوجوان پر مہربان ہو جائے تو یہ بھی اس کی رحمت ہی رحمت ہے اور عزوجل کو ہر شے پر قدرت حاصل ہے میرا مدنی مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے انشاءاللہ عزوجل اللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں کے کی کیا کہنے یقیناً آشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت رنگ لا کر رہتی ہے زندگی اپنی جگہ پر بعض اوقات اموات بھی قابل رشک کرتی ہیں ایک ایسی قابل رشک موت کا تذکرہ سنیے اور رشک کیجیے محمد وسیم اتاری بابل مدینہ نورس کراچی امید علیہ سنت کے پاس تشریف لاتے تھے بیچارے کے ہاتھ میں کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا اللہ ان کے علاقے کی اسلامی بھائی نے بتایا کہ وسیم بھائی شدت درد کے سبب سخت اذیت میں ہے میں اسپطال میں عیادت کے لیے حاضر ہوا اور تسلی دیتے ہوئے کہا دیوانے امیر علی سنت فرماتے ہیں کہ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دیوانے بایاں ہاتھ کٹ گیا اس کا غمت کرو الحمد للہجل دایاں ہاتھ تو محفوظ ہے اور سب سے بڑی سہادت یہ کہ ایمان بھی سلامت ہے اور میں تو یہ ارض کرتا ہوں کہ اس کی شادت کی امیر علیہسنت اس کے بعد تشریف لے الحمد للہ میں نے انہیں کافی سابر پایا صرف مسکراتے رہے یہاں تک کہ بستر سے تک پہنچانے رفتہ رفتہ ہاتھ کی تکلیف ختم ہو مگر بیچارے کا دوسرا امتحان شروع ہو گیا اور یہ کہ سینے میں پانی بھر گیا درد و کرب میں دن کٹنے لگے آخر ایک دن تکلیف بہت بڑھ گئی ذکر اللہ شروع کر دیا سارا دن اللہ اللہ کی سداؤں سے کمرہ گونجتا رہا طبیعت بہت زیادہ تشویشناک ہو گئی تھی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی گئی مگر انکار کر دیا دادی جان نے فرتے شفقت سے گود میں لے لیا زبان پر کل میں طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جاری ہوا اور بائیس سالہ محمد رسیماری کی روح کب سے ان سری سے پرواز کر گئی انہی جب مرحوم کو غسل کے لیے لے جانے لگے تو اچانک چادر چہرے سے ہٹ گئی مرحوم کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا غسل کے بعد چہرے کی بہار میں مزید دکھارا گیا تقسیم کے بعد آشیقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناطے پڑھ رہے تھے قبر سے خوشبو کے ایسی لپٹے آنے لگی کہ مشاہ میں جام میے مگر جس نے سونگی گھر کے کسی فرد نے انتقال کے بعد خواب میں مرحوم محمد وسیم اتواری کو پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں دیکھا پوچھا کہاں رہتے ہو ہاتھ سے کمرے کی طرف اشارے کرتے ہوئے کہا یہ میرا مکان ہے یہاں میں بہت خوش ہوں پھر ایک آراستہ بستر پر لیٹ گئے مرحوم کے والد صاحب نے خواب میں اپنے آپ کو وسیم اتواری کی قبر کے پاس پایا قبر شک ہوئی اور محروم سر پر سب سبز امامہ سجائے سفید کفن میں ملبوس باہر نکل آئے کچھ بات چیت کی اور پھر قبر میں داخل ہو گئے اور قبر دوبارہ بند ہو گئی اللہ عز و جل کی پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو یا اللہ عز و جل میری مرحوم کی اور امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مفرت فرما اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں استقامت دے آمین اور مرتبہ ذکر و درود اور کلم طیبہ نصیب فرما آمین, آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسی ہوں کی دعائیں ہزار دو نعت نبی سنا کے لحد میں اتار دو سلی حدیث صلی اللہ تعالی علا محمد وبارکہ وسلم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 انشاءاللہ تبارک و تعالی نیت کیجیے کہ وہاں ضرور شرط کریں انشاءاللہ ان شاء رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات پور کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے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 جو مدنی چینل پر دنیا بھر میں ناظرین ملازہ فرما رہے ہیں عرض یہ کہ اگر مسجد کے درس میں ہوں یا مسجد کے اندر مدرسۃ المدینہ بالغان لگا ہو اور وہاں اگر مدنی مقصد دوہرائیں گے تو اتنی آواز سے کہ کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو اس بات کا خاص طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے اللہ تعالیٰ مدنی قافلوں میں سفر کی برکتیں عطا فرمائے آمین اب انشاءاللہ شاء اللہ انشاءاللہ تبارک بات ہم سورہ ملک سنیں گے ان بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم أيكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السماوات والارض في سبع ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى منه الفتور ثم ارجع البصر كواتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد, ولقد زينا السماء الجنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تريد من الغيز كلما ألقي فيها فوجا فألهم خزنتها ألم يأتوا النذير قالوا بلى قبضا قلنا لا نسل الله من شيء إن أنتم إلا في بلان كبيرين وقالوا لو لنا نسمع ونرطل ما قلنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحطا لأصحاب السعير إن, إن الذين يخشون ربهم بالغيب له لمصر ترى وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذلك السدور ألا يعلم من خلق وهو اللقيق الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ولولا فرشوه مناسبها وكلوا من رسله وإليه النشور أأمرتم ما في السماء يكتب بكم الأرض وإنها يتمون أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نزيل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيل أولم يروا لك ويبقوا طنصات ما يمتلكم إلا الرحبان إنه بكل شيء بصير أم من هذا الذي وجواً دل لكم من دون الرحمن إذن كافرون إلا فيه أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رسقه بل لجو في عدو أفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ۖ وَيُنذِرُكُم بَأَيِّ سَاعَةٍ قَدْ تَأْتِي سَمَاءٌ تَهْوِي والذي ذرأتهم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العين عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ذلك في الوجوه الذين كفروا وظين هذا الذي كنتم قل أرأيتم إن أهل جني الله ومن من معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه سوزكنا فاسبع لهم من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم ضورا فمن يأتيكم بماء مبين <سؤال> اللہ اب انشاء اللہ, اللہ عز و جل آخر میں دعا مانگ لیتے ہیں الحمد رب العالمین والسلام علی یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا, يا ربنا, يا ربنا یا رب مصطفیٰ بطفی الطفیٰ عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری سازری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جو بھی سبق پڑھنے پڑھانے میں درس دینے سننے میں غلطی کوتاہی ہوگی اسے معاف فرما دے یا اللہ غلط درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے دے ہم سب کو پانچوں نمازیں با تکبیر اللہ کے ساتھ صفے اول میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں مدنی نامات کا عمل بنا دے مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے جتنے اسلامی بھائی اس وقت مدرسے میں شامل ہیں مدنی چینل کے ناظرین اس وقت شامل ہیں یا اللہ سب کی تنگ دستیاں قرضداریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دے سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آورو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرماؤ آلی. یا اللہ جنت البقی میں متفن اور جنت الفردوس میں محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرماؤں یہ دعائیں یہ تمام دعائیں گمبد خزانہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کے صدقے میں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے آلی. یا رب کہا آلی. کر دے پوری سلام علی سرین الحمد اللہ محمد رسول اللہ